اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قسم ہے سلیقے سے صف باندھنے والوں کی پھر ڈانٹنے والوں کی جھڑک کر پھر تمہارا معبود ایک ہی ہے جو آسمان اور زمین اور جو چیزیں ان میں ہیں سب کا مالک ہے اور سورج کے طلوع ہونے کے مقامات کا بھی مالک ہے بے شک ہم ہی نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے سجایا